اللہ تعالیٰ کا کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ آپ کے آپ کے دوش گزار اور آپ کے دوشوش مانا کام تازہ ہو جائے دوسرا مقام ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیا ایمان میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان کبھی کم ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے یا نہیں تو شاعر نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان نام ہے صرف اور صرف تصدیق کے قلبی کا اور بس تصدیق میں کبھی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی اس پر سوال ہوا کہ پرانی مجید میں جو یہ آتا ہے کہ اعمال وغیرہ کا اعتبار سے کمی زیادتی یا ایمان میں زیادتی کہیں نہ سمجھ میں آتی ہے تو پھر کس بات کا کیا مطلب ٹھیک ہے نا جیسے پرانی مجید کی آیت لی تعلیم آیا تم زیادہ ایمانا کہ جب ان کو پرانی مجید کی تلاوت کی جاتی ہے آیتیں پڑی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اس طرح کی اور جو آیات ہیں کہ جن سے ایمان میں اضافہ سمجھ میں آتا ہے تو آپ نے تو یہ کہا کہ بھائی ایمان کمی اور جاتی کو نقصان اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا تو پھر ان جیسی آیات کا کیا مطلب ہوگا تو شاعر نے اس پر تین وضاحتیں دی ہیں پہلی وضاحت دی اس پر اشکال کیا پھر دوسری وضاحت دی پھر اس پر بھی اشکال کیا اور تیسری وضاحت کو کیسے چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب کہ شاعر کا رجحان اسی طرح ہے تو بہرحال آپ کے سامنے گزرا تھا پہلا جواب امام صاحب رحمۃ اللہ کتنے منسوخ کر کے دیا ہے کہ اس میں جو زیادتی ذکر کی ہے وہ مومن بی کا اعتبار سے کہ جس چیز پر ایمان لایا گیا مایو جب ایمان جس پر ایمان لانا واجب ہے اس کے اعتبار سے زیادتی مراد ہے وہ کہتے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ علیہ السلام کی زندگی میں جو وہی اتر رہی تھی تو صحابہ کرام پہلے جو بھی اترتی تھی بھئی اس پر ایمان لاتے تھے پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی اور حکم نہ ایمان لاتے تھے پھر دوبارہ اور کوئی حکم نازرتا اس پر ایمان لاتے تھے تو صحابہ کا جو ایمان تھا اس میں زیادتی ہو رہی تھی لیکن وہ بھی زیادتی کے اعتبار سے مومن بلی کے اعتبار سے کہ جس پر ایمان لایا جا رہا ہے جس پر ایمان لایا جائے گا جس پر ایمان لانا واجب واضح ضروری اس اعتبار سے زیادتی ہو رہی تھی لیکن جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما مارے لہذا اب ایمان میں زیادتی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اب پورے کا پورا دین کیا ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے لیکن اس پر جو اشکال کیا ہے شاعر نے بالکل ٹھیک اعتراض ہے کہ یہ والا جواب دینا اور یہ کہنا کہ مومن بھی کے اعتبار سے زیادتی مراد ہے ان آیات سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کو وقتاً فوقتاً مزید احکام ملتے تھے وہ تو آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پہلے نفسی عجمانی طور پر, پر ایمان لے آئے کہ جو بھی رسول اللہ علیہ وسلم لائے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں اس کے بعد اس کو وقفے وقفے سے جو اعمال اور احکامات ملتے رہیں گے وہ اس پر ایمان لاتا رہے گا یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے تدریجن آہستہ آہستہ اس کو احکام ملتے رہے بھیک باغی جب آتاً واحد آتاً جو کسی کو بھی پورے, پورے دین نہیں سمجھ میں آتا نا ایسا سمجھے گا تو جو جو اس کو حکم ملتا رہے گا وہ ایمان لاتا رہے گا لہذا یہ کہنا ہے کہ اس جو ایمان میں جو زیادتی کا کہا ہے اس زیادتی سے مراد محمد بھی کہتے بات سے زیادتی ہے یہ کہنا بھی درست نہیں ہے دوسرا جواب دیا تھا بعض عشاء کی طرف منسوخ کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اس سے مراد ایمان پر دوام اور اس ہے کہ جس طرح انسان کسی چیز پر مداحمت اختیار کرتا ہے یا کسی چیز میں دوام ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ چیز رہتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے انہیں پھر ایک لمبی تشریح کی اور عید المنطق سے موسوم کر کے کئی کئی حیثیتوں کو بدلا اس لیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ایمان نام ہے کس کا تصدیق کا اور تصدیق کیا ہے علم ہے علم کس میں سے ہے کیفیت ہے اور کیفیت کیا ہوا کرتی ہے عارض ہوا کرتی ہے عرض اور ذات میں فرق ہوتا ہے ذات ایک جوہر اور جسم ہوا کرتا ہے عرض اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے ایک عرض ہے اور عرض میں تجد اور حصوص پایا جاتا ہے آسانی سے سمجھے ایک ذات ہوتی ہے اور ایک عرض ہوا کرتی ہے है? نہیں نا کیا جواب دینا ہے یعنی یہ جواب دینا ٹھیک نہیں ہے یہ جو رائے ہو کہ مومن بھی کے اعتبار سے ایمان لانا ہے یہ درست نہیں ہے آخر میں بات آ رہی ہے کہ بات کیا ہے یہ ویسے ہی بات کو گھما کر آپ کو وہیں لے کر جائیں گے جہاں سے گاڑی کا سفر شروع ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو ہمارے ایک عالف تھے کلیب تھے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی میں چلیں گے گڈانی والی سائڈ پہ برحل وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ تو گئے لیکن جب ہم نے واپسی کی کے لیے سفر شروع کیا ہم واپس ہو گئے تو ہمیں راستے میں راستہ بھول گئے اور ہم پھر گھومتے رہے بھونتے رہے اور کئی گھنٹوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا تو وہیں تھے یہاں کی صورت حال ہے کہ آپ کو شار علامہ دفترزانی گھمائیں گے لیکن واپس وہیں لے کر جائیں گے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہونے والی ہے تو یہ جواب جو یہی یعنی ایمان صاحب کی طرف منسوخ ہے یہ جواب دینا درست نہیں ہے کہ بھئی مومن بھی کے اعتبار سے زیاتی ہے تو دوسرا جواب یہ ہے بعض نے کہ ایمان میں جاتی کا کیا مرتبہ بھائی یہ تو کہہ دیا کہ بھائی ایمان میں جاتی نہیں ہو سکتی تو جب نہیں ہو سکتی تو جن آیات سے پتہ چلتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس مطلب کی وضاحتیں چل رہی ہیں امام پر نے کا اس کا یہ مطلب ہے مومن بھی کے اعتبار سے اضافہ ہو رہی ہے آپ السلام کے زمانے تک ہو سکتا تھا اب بعض اشارہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے یعنی ایمان میں اضافے سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوام اور دو یعنی ایک شخص بہت زیادہ عرصہ ایمان پر رہتا ہے اور وہ مومن ہے اور دوسرا شخص آج ایمان لاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے ایمان میں فرق تو ہوگا نا اشارہ کے کہنے کے مطابق کیا ہے بعض امراد کہہ دیں آپ سراہ نہیں ہے باد اضرات نے اس کا جواب کیا دیا دو زیادہ دوام اختیار کرنا اور ثابت قدمی اختیار کرنا یہ کیا ہے یہ زیادتی مہار ہے اس سے ایمان میں کیا ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے وہ کہتے وہ کہتے اس لیے کہ ایمان ایک عرض ہے اور آراز میں تجدد اور حدود کو قبول کرتی ہے ان میں نیا پن آتا رہتا ہے نیا نکھار آتا رہتا ہے پہلے بھائی ختم ہوتی ہے دوسری آتی ہے دوسری ختم ہوتی ہے تیسری آتی ہے تو یہ اضافہ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ذات ہوتی ہے ایک حارض ہوتی ہے انسان ذات ہے انسان کپڑے پہنتے کپڑے کیا ہیں عوارض ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ بس ایک ہی سوٹ لگا رہے وہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں تو انسان یعنی ایک ذات ہے ایک ذات ہوتا ہے ایک حرت ہوتا ہے عارض قائم ذات ہوتی ہے اور ذات کے ساتھ جو قائم ہوتا اسے کہتے ہیں حارض اب علم جو ہوتے ہیں انسان کے میں تھے انسان کی ذات تو نہیں ہوتا تو جب علم آراز میں تو ہر عارض تجدد اور حدوث کو قبول کرتی ہے یہ عشاء کا مسلک ہے اس میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے یعنی ایک ختم ہوتا ہے دوسرا آتا ہے پھر دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا آتا ہے تو اس طرح تجدد اور حدوث پایا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان میں جتنا انسان دواؤں اختیار کرے گا ایمان پر تو اس کا ایمان کیا ہوگا اس میں اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح کے آراز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ مراد ایمان میں اضافہ سے مراد کیا ہے ایمان کے آراز اور انصار مراد ہے کہ ان میں اضافہ ہوتا ہے نقشے ایمان میں نہیں اس کا جواب بھی نے دیا کہ بھائی آپ کا یہ کہنا غلط ہے اس لیے کہ آراز جو ہوتی ہیں ان میں اضافے سے یہ آراز میں تجدد اور حدوث کی بنیاد پر اس چیز میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلی چیز پناہ ہوتی ہے نئی دوبارہ پیدا ہوتی ہے اس کو اضافہ نہیں کہتے ہیں اس کو جدید اور قدیم تو کہہ سکتے ہیں لیکن اضافہ نہیں کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آ, کپڑے ہی لے لیں میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کپڑے ختم کر لیے اب نئے کپڑا پہنا یہ جدید تو ہے لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اسی کپ، انہیں کپڑوں میں اضافہ ہوا نہیں وہ الگ کپڑے سے ہی الگ ہیں ایک ختم ہو گیا پناہ ہو گیا اب یہ دوسرا ہے اس کو آپ اضافہ نہیں کہہ سکتے تجدد کہ اور بدوس میں ایک عادت ختم ہوتی ہے پناہ ہوتی ہے پھر دوسری عادت جنم لیتی ہے اس کا ابھی مثال دی ہے جیسے کہ جسم کا کالا رنگ کسی بھی چیز کو آپ اگر کالا اس کا رنگ ہو سیاہ ہو اب اگر آپ اس پر مزید کوئی رنگ کرتے ہیں اسی کو کالا دوبارہ کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کے کالے رنگ میں اضافہ ہوا نہیں بلکہ وہ ختم ہو گیا نیا آیا ہے آپ اس کو اضافہ نہیں کہہ سکتے لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ایمان میں اضافہ سے مراد یہ ہے کہ آغاز اور امسان میں اضافہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے اللہ کرے کیا آپ کو سمجھ آیا ٹھیک ہے کچھ کچھ آئی بات سمجھ جی کیا کہتے ہیں سر جی ڈالو برائے خوشک کچھ ان انشاءاللہ اللہ ساری جائے گی جب ہم ترجمے بھی دیکھ لیں گے تو یہ دو تیسرا یہ ہے کہ بھائی ایمان سے مراد ایمان میں اضافے سے مراد کیا ہے اور انوار مراد ایمان میں اضافے سے مراد کیا ہے انوار اور ایمان کے ثمرات مراد ہیں جو انسان نیک اعمال زیادہ کرتا ہے اس پر انوارات اور ثمرات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں بلس دوسرے شخص کے ٹھیک ہے اس میں کم ہوتے ہیں اس پر شاعری نے کوئی قدر نہیں لگا ٹھیک ہے چلے گا آخر میں خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھیے گا کہ ایمان ایمان میں نفس ایمان میں تو کمی اور زیادتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی نفس ایمان میں نفس ایمان چاہے بہت بڑا ولی اللہ ہے یا بہت فاضل اور فاطر انسان ہے ان کے نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق ہے تو کس اعتبار سے ہے قبی اور غوق کے اعتبار سے کہ ایک کا ایمان قبیل ہوگا اور ایک کا ایمان ذائقہ ہوگا اس کو بال دیگر آپ یوں سمجھیں ایک ہوتی ہے کمیت اور ایک ہوتی ہے کیفیت ایمان کی کمیت میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا البتہ کیفیت میں فرق آ سکتا ہے ٹھیک ہے کمیت اور کیفیت سمجھ آتی ہے کمیت کہتے ہیں افراد کو کیفیت کہتے ہیں حالت کو تو ایمان کی حالت میں تو فرق ہو سکتا ہے کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن ایمان کی کیبیت میں کبھی بھی نہیں ہوگی فاطف اور فاضر کا ایمان بھی ایمان ہے اور ولی اللہ کا بھی ایمان ایمان ہی ہے اس کو آپ فا... کافر نہیں کہہ سکتے البتہ اس کا ایمان قوی ہے اس کا ایمان کمزور ہے یہ مان سکتے ہیں تو کیفیت میں کیا ہے فرق ہو سکتے ہیں کیمیت میں نہیں ہے یہ فرق اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن حضرات کے نزدیک ہمارے صالحہ اور اقرار باللسان یہ ایمان کا جز ہے جیسے کہ خواہش اور موتلا ان حضرات کے نزدیک تو ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے اعمال کی بنیاد پر ظاہر کی بات اعمال نہیں ہوں گے تو گویا ایمان ہی نہیں پایا گیا پہلے آپ اس کی وضاحت مکمل طور پر پڑھ کے آ چکے ہیں یہ ویسے آپ کو یاد دہانی کے طور پر بتا رہا ہوں جن حضرات کے نزدیک کیا ہے امن بالآسان یہ ایمان کا حصہ ہے جز ہے ان کہ نزدیک تو ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جن حضرات کے نزدیک ایمان صرف کے قلبی کا نام ہے عمل بال یا اقرار بال شرط سے لازم نہیں ہے ان حضرات کے نزدیک نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی لہٰذا صرف اور صرف رہ جائیں گے خواہش اور موت ان کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آئن میں جمہور محدث متقل اشاعرہ اور تمام آئین اس بات پر نفسے ایمان میں تو زیادتی نہیں ہو سکتی البتہ احمد کا اعتبار سے اعمال ضروری ہیں یا نہیں ایمان کے لیے اس کی تفصیل بتا دی تھی اب یہ کہ ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں لا تزید و لا اس کے دلما انہا جس لیے کہ اللہ کی بال در جزم جو یقین کی حد کو پہنچ جائے وہ اظہاں یہ بھی وہی اظہان یقینی وہاں کا لال تصور زیادہ تنورا نقصان اور یہ ایسی حیثیت میں ہے کہ اس میں زیادتی اور نقصان کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا بھائی جو تصدیق ہے یقین میں کیا ہو سکتا ہے یقین میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہو سکتی ہاں البتہ زم ہو اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے کبھی غالب گمان کبھی بہت کم گمان لیکن جو یقینیات ہوں ان میں کمی اور جاتی نہیں ہو سکتی جس, کو کی جس نے ایک بار تصدیق کر لی اب چاہے اوثر تقبل مہاسی یا گناہوں کا اس کی تصدیق برحال باقی ہے اپنی جگہ پر لاٮٔے اس میں کبھی بھی تغیر اور تبدیل نہیں آ سکتا جس آدمی نے کہہ دیا کہ میں رسول اللہ وسلم پر ایمان لایا ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہو اور جو کچھ رسول اللہ وسلم لائے ہیں اس کو میں برحق مانتا ہوں اس کی یہ تصدیق ہے اس کا ایمان ہے اب اگر وہ نیک کامال کرتا ہے تب بھی وہ ایمان اپنی جگہ پر قائم ہے نہیں کرتا تب بھی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اس میں کمی جاتی نہیں اب سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے زیادہ تر ایمانا کہ جن پر آئے کی تلافیں کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اور کئی طریق آیات ہیں تو پھر ان میں ایمان کے ذاتے سے کیا مراد سے کہہ رہے کہ ایمان میں اضافہ ہو نہیں سکتا کہتے ہیں وہ آیات جو ضرورت کرتی ہیں آلات ایمان, ایمان کی زیاتی پر حنیفہ یہ محمول اس پر, جو پر اللہ نے کہ یہ پہلا جواب پہلی وضاحت کہ کیا وہ صاحب ہے ایمان نے یہ کہ وہ صحابۂ کرام تجان لاتے تھے یعی تمام چیزوں میں جو خوش ہم فرض آیا دوسرے فرض کے بعد پہلے ایک فرض وقان بالکل تو وہ صحابۂ کرام ایمان لاتے تھے ہر فرض پر الگ الگ طور پر پہلے ایک آیا اس پر ایمان لایا پھر دوسرا نازل ہوا فرض پر ہاتھ کہتے کہ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اندید ویارت ما یزب و بہل ایمان یہ جو کہا ہے کہ اعمال ایمان کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس اضافے ایمان سے مراد کیا ہے ماں یزب و بل ایمان جس پر ایمان لانا واجب تھا یعنی جتنی بھی ایمانیات ہیں ان کے اضافہ مراد ہے کہ ان کے اضافے کی بنیاد پر ایمان کا اضافہ ہے تو ہر گئی آفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علاوہ تصور نہیں کیا جا سکتا اب وہ نظر شاعری خیال کر رہے کہ یہ والا جواب درست نہیں کیوں کس طرح کیوں غیر عفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ فرائب کی تفصیلات پر اطلاع کیا ہے اطلاع علیہ السلام کے زمانے کے علاوہ ہے اطلاع ایسا ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو پھر دوسرے پھر زیادہ پر پھر زیادہ پر بلکہ ایمان ہوا جماعل کہتے ایمان کیا ہے ضروری ہے جو اس کو معلوم ہو اجمالی طور پر اس پر اجمالی واجب ہے جس کو تفصیلی معلوم ہو تو تفصیلی واجب ہے کسی آدمی نے پہلے ایمان لایا کہ میں آپ علیہ السلام پر ایمان لایا جو کچھ آپ لے کر آئے اب اس کو زکات کا علم ہوا نماز کا علم ہوا وغیرہ وغیرہ تو اب اس کا ان پر بھی ایمان لانا کیا ہے ضروری ہے قید نام ہو پھر اس کے ساتھ ایمان بس یہ متأثر ہے اصل ایمان کے ساتھ کیا ہے اصل ایمان کے ساتھ اور اصل ایمان میں کمی اور جاتی نہیں ہو سکتی پہلا جواب اور اس پر اشکار وکیلا دوسرا جواب کہ بھئی ایمان میں زیادتی سے کیا مراد ہے و ایمان سنالی یقیک الدمی اور دوا یہ کیا ہے اس میں زیادتی کو پیدا کرتا ہے ایمان پر جو آدمی زیادہ رہتا ہے گویا اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے وہ کیسے حاصل ہو ارن ہو یزید ازمان اس لیے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے زمانے کے بڑھنے کے ساتھ لما ان عرض اس لیے کہ ایمان ایک عرض ہے لا وری الا بتجدد الامثال یہ باقی نہیں رہتا عرض مگر یہ کہ بتجدد الامثال اپنے مثل کے ساتھ دوبارہ نیا پیدا ہونے میں تو احراض جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تجدد و حدوس کو قبول کرتی ہیں کہ پہلے والی ختم ہوتی ہے پھر دوسری آتی ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی ایمان مزید بڑھتا رہے لہٰذا عارض کے اضافے سے اس میں اضافہ ہوتا گیا زمانے کے بڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا لہٰذا یہ مراد ہے کہ زمانے کے بڑھنے سے اس پر دوام اور ثباب ایمان پر دائم رہنا ثابت قدم رہنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں اضافے سے مراد کیا ہے ایمان پر قائم اور دائم رہنا ہے نظر شارے کہتے ہیں نہیں بات آپ کی درست نہیں کیوں فرصول بعد, شی... بعد کہ ایک مثل کا حاصل ہونا اس شے کے معلوم ہونے کے بعد کہ پہلے والی چیز معلوم ہو جائے اس کی مثل بعد میں حاصل ہو لا من میں زیادہ شہری وہ اس چیز میں اضافہ نہیں ہوا کرتا بھائی ایک چیز پہلے موجود تھی وہ فنا ہو گئی اب دوبارہ نئی چیز آئی ہے وہ اس کو اضافہ نہیں کہتے بلکہ وہ تو نئی چیز ہے اضافہ تو تب کہتے کہ جب وہی چیز باقی رہتی اور اس میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہے نا اور آراز میں اضافہ نہیں ہوا کرتا بلکہ آراز تو دوبارہ جنم لیتی ہیں جیسے میں نے آپ کو کپڑوں کی مثال دی کہ انسان کا ایک جسم ہے کپڑے انسان پہنتا ہے کپڑے اس کے آراز میں تھے اب اگر انسان کپڑے بدلتا ہے تو نئے کپڑے لاتا ہے اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی وہی والے کپڑے زیادہ ہو گئے نہیں وہ تو چینج ہو چکے اب تو نئے کپڑے ہیں اسی طرح اب اگر ایمان میں آپ مراد لیتے ہو اضافہ تو کون سا اضافہ مراد ہے پہلے والا ایمان ختم دوسرا ایمان یہ مطلب ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اگر پہلے والا ایمان ختم ہو کر دوبارہ ایمان آیا ہے تو وہ اور ایمان ہے پہلے والا ہے ہی نہیں ہے یہ تو اضافہ ہی نہیں ہوا جیسے مثال جی کما سی جس میں جسم کے جیسے کہ جسم کی سیاہی میں مسئلہ ٹھیک ہے جی کیا مسئلہ جسم کی سیاہی ہو اب اگر آپ اس میں کیا کر دو کوئی اور رنگ لے آؤ کوئی اور رنگ آ جائے اب ہم کیا کہیں گے کہ کی اضافہ ہو گیا نہیں بلکہ یہ تو نئی چیز بھائی آپ رنگ ہی اس کو لے دو مزید لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پرانے والا سیاح ہے بلکہ یہ اور ہے اس کو آپ اضافہ نہیں کہہ سکتے آپ جدید تو کہہ سکتے ہو لیکن اضافہ نہیں کہہ سکتے لہذا آپ کو یہ والا جواب دینا تھا مان لی جاتی سے مراد آ ہم سار کی اضافہ مراد ہے یہ بھی مراد ہے، نہیں ہو سکتا وقلا المراد المراد زیادہ تو کمرتی یہ تیسرا جواب ہے کہ ایمان میں اضافے سے کیا مراد ہے یہ تو ابھی آپ لوگ یہاں پر اف اف کر رہے ہیں آپ کو اگر شروع سے شرعقائد پڑھائی جائے تو میرا خیال سے آپ کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں اور رات کو آپ کو سورج نظر آنا شروع ہو جائے جی وکیل المراد زیادہ تو کم رکھے نوری ہی کہ ایمان میں اضافے سے کیا مراد ہے کی ہی ایمان کے سمرات مراد ہے وشراف و نوری ہی اور اس کے کیا ہے نوراکی مراد ہے نور کی چمک وزی کے اچھا پڑھے تو اچھا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ تو پھینک دے قریندی بالآماد اس لیے کہ ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے احمد کی وجہ سے کی اور نورانیت کم ہوتی ہے غلاموں کی وجہ سے من صحابہ جز کو میرا ایمان فکبل ہوں زیادہ نقصان ظاہر کہتے ہیں جو لوگ اس طرف گئے ہیں کہ احماد صالحہ یہ ایمان کا جز ہے ایمان کا جز ہے تو زیادہ و نقصان ظاہر ان کے نزدیک تو ایمان میں کمی اور زیادتی ظاہر ہے ان کے نزدیک کو یہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بات مطلب اب یہ ضرورت نزدیک جو جوابات لینے کی ان کے نزدیک جن کے نزدیک ایمان قلبی کا نام ہے اس کے لیے شرط لازم اور ضروری نہیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے یہ ہے جس بات کی اعمال ایمان کا جو ہے کیا نہیں بادقین آخری جواب لانس محنہ حقیقت و تصدیق لاتو زیادہ نقصان ہم یہ بات عیم نہیں کرتے کہ تصدیق حقیقتا وہ زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا تو تو آئی بات سمجھ بلکہ یہ تصدیق کیا ہوتی ہے متفاوت ہوتی ہے اور غائب ہونے کیسے بات کبھی کبھی تو کبھی ضائع یہ بات تو ہم ہی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں اضافہ وغیرہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کبھی کو قبول نہیں کرتا لیکن قوت اور ذوق کے اعتبار سے ضرور ہے قوت اور ذوق کے اعتبار سے ضرور ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسامت کے اندر حیت کے اندر وہ برابر ہوں گی لیکن ان میں قوت اور ذوق کے اعتبار سے کیا ہوگا فرق ہوگا لوہا لے لیں اس طرح کی مثال دوسری چیز لے لیں کوئی بھی ظاہر سی بات الہا کیا ہوگا مضبوط ہوگا کبھی ہوگا اس کے مقابلے میں دوسری چیز کیا ہے ظائف ہے لیکن یہ کیا ہے جسامت حیت میں کیا ہوں گے برابر ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ایمان ہونے میں تو دونوں برابر ہیں جو معاشی کا احتکاب کرنے والا ہے وہ بھی مومن ہے اور جو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے وہ بھی مومن ہے مومن ہونے کے اعتبار سے دونوں یکساں ہی ہیں لیکن ایک قوی ہے اور ایک ذائق ہے تو ایمان میں کبھی اور نہیں ہونے کے اعتبار سے تو کمی جاتی ہو سکتی ہے لیکن نسے ایمان میں کمی اور جاتی نہیں ہو سکتی اس کو میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیا کہ کیمیت کے اعتبار سے تو کمی اور جاتی ایمان قبول نہیں کرتا البتہ کیفیت کے کی اعتبار سے کیا کرتا ہے کمی اور جاتی کو قبول کرتا ہے ایمان کی کیفیت کیا ہے کتنا مضبوط ہے کیفیت کے کی اعتبار سے تو کمی اور جاتی کو قبول کرتا ہے لیکن کیمیت کے اعتبار سے کبھی بھی نہیں کل کا تفاوت یقینی طور پر تصویر کو لے تک کا تصدیق کے اعتبار سے کمی اور ضیافی ورنہ کیا ہوگا یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے ان کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان برابر ہو سکتے کبھی بھی نہیں تو پتہ چلا کہ عام نظر کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے بن اس کیا ہے امدیوں کے اس طرح امت کے افراد نہیں بھی تو اعتبار سے فرایا جاتا پورا سا یہی نکلتا ہے کہ طبیعت کے اعتبار سے فرق نہیں ہو سکتا کم نے طبیعت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے اب اس کو اگر دیکھ لیجیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ یعنی کیسے کسی میں ان کو کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں کرتے ہیں اللہ مثال کہا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے میں کہا ایمان تو رکھتا ہوں نے کیا کہا کہ ایک پرندہ لو اس کے ٹکڑے کر دو ٹکڑے کر دو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو پھر تم پکارو تو وہ تمہاری طرف کیا ہوں گے دوڑ کر آئیں گے ابراہیم ہو کیا ہے کیا ہے وہ ہے پرانے وزیر کی آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردہ آپ ایمان نہیں رکھتے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے غالب خود ارب من خسر نہ کرتا وہ الحمد اللہ حاضر تو کیا اب تو ایک تو ایمان ہوتا ہے غیبی اور ایک ہوتا ہے پکا والا اب تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو شخص نہیں تھا کہ ردا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن کیا, تھا؟ کیا, کرتے؟ میں کیا ہے یقین چاہتا ہوں آنکھوں سے زندگی رہی تو پھر آپ کوشش کیجیے پڑھئے سمجھیے پھر بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں آپ کے لیے ٹھیک ہے